سوال ہے کہ حضرت رام افسی صاحب اگر کسی شخص کو گیس کی پرابلم ہو یعنی وضو قائم نہ رہتا ہو اور اس گیس پرابلم کی حالت میں کیا وہ امامت, امامت کرا سکتے ہیں اور اگر بعض اوقات نماز کے آخری زکوٰۃ میں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہو یا اکثر جو ہے یعنی گیس پرابلم کی وجہ سے وجود ٹوٹ جاتا ہو تو کیا انہیں امامت کرانے چاہیے یا نہیں اس بارے میں بتا دیجیے جزاک اللہ خیر جی آ, آ, نہیں کرانی چاہیے ایسے شخص کو امام تو نہیں کرانی چاہیے آپ خود نماز پڑھے مجبور ہے گا تو وہ اس کی نماز ہو جائے گی اگر بار بار ٹوٹتا ہے کہ نماز پوری نہیں کرتا تو مجبور گنا جائے گا لیکن ایسے شخص کو امام نہیں بننا چاہیے امام جو ہے وہ ہر لحاظ سے اچھا کامل ہونا چاہیے جی